کیا خیال ہے آپ سب کا خیریت سے ہیں جي. الحمد لله جي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وَمَا أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة معين يسقون من رحيق مخصوم ختامه بسرع وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ أَيْنَ يَشْرَبُ بِهَا الْمُطَّرِّبُونَ صدق الله العظيم <تصفيق> بل فجار لفی سجین کے فجار سجین میں جائیں گے آج ہم پڑھیں گے ابرار نیک لوگ کل ہرگز نہیں ان کتاب الب غور رفیع یقیناً نیکو کاروں کا نامہ اعمال میں ہے وما ادراك ما اور آپ کو کیا معلوم کہ علیین کیا ایک لکھی ہوئی کتاب ہے یشہد المقربون یشہد جہاں حاضری دیتے ہیں المقربون مقرب فرشتے جہاں پر مقرب فرشتے حاضری دیتے ہیں یہاں پر کتاب مرکوم کتاب لکھی ہوئی کتاب سے مراد نام اعمال ہے لکھی ہوئی کتاب سے مراد نام اعمال ہے جسے قرآن حکم میں دوسری جگہ آتا ہے قیامت کریں انسان اپنی کتاب یعنی اپنے نام اعمال کو اپنے سامنے کھلا ہوا پائے گا اللہ تعالی اشاد فرمائیں گے ایک کتاب اپنا اعمال نامہ خود پڑھ لو لفظ الین کل بھی میں نے بتایا یہ اس کے معنی ہوتا ہے بلندی بلندی جیسے انے حکیم میں ایک جگہ آتا ہے فی جنتی نالیا یعنی بلند جنت تو جنت بلند ہے جیسے واقعہ مہراج میں سورت النجم میں آتا ہے آپ سدرت المنت کے پاس پہنچ گئے جنت اور جنت وہاں ہے تو گویا ساتوں آسمانوں کو پار کر کے جنت کا مقام آتا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ نیک و کاروں کے اعمال میں نامے میں ہے یشہد المقربون اس مقام پر مقرب فرشتے حاضر ہوتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ اس کی تفصیل اس طرح بیان کرتے ہیں کہ علیین میں موجود, علیین میں موجود تین قسم کے لوگ ہیں, علیین میں موجود تین قسم کے لوگ ہیں پہلا درجہ ملائکہ کا ہے جو سب سے افضل ہے جیسے جبرائیل, علیہ السلام وغیرہ اس کے بعد دوسرا درجہ وہ عام ملائکہ کا ہے جن کا درجہ بڑے فرشتوں سے کم ہے اور تیسری قسم تیسری قسم یعنی جو نیک روح جو انسانوں میں بڑی فضیلت والے ہوتے ہیں ان کی روح وہاں موجود ہوتی ہے آپ کا سوال ہے کہ اس کا کیا معنی ہے روح ادھر ہے تو قبر میں جزا و سزا کیسے لیکن ان کا تعلق قائم رہتا ہے جسم کے ساتھ اس کا تعلق جسم کے ساتھ قائم رہتا ہے یہ ایسے ہے جیسے جبرائیل علیہ السلام کا اصل جگہ کون سی ہے عارش کے قریب اور یہ عارش کے اٹھانے والے فرشتوں میں سے ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام لیکن اس کے باوجود اللہ کے حکم سے وہ واحد لے کر زمین پر بھی آ جاتے ہیں اس طرح ان کا تعلق مختلف مقامات سے ہو سکتا ہے بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب کسی مقرب کی حاضری علی میں ہوتی ہے تو وہاں کے مقرب ملائکہ کہتے ہیں کہ ہم اس کا نام اعمال دیکھنا چاہتے ہیں چنانچہ وہ اعمال نامہ دیکھتے ہیں اس میں نیکیوں کا اندراج ہوتا ہے اس کے بعد کوئی سوال و جواب ہوتا ہے تو اللہ کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے صدق عبدی یعنی میرے بندے نے سچ کہا لہذا اسے واپس لٹا دو چنانچہ حاضری کے بعد اسے واپس لوٹا دیا جاتا ہے اور دوبارہ اس کا تعلق بر زخ کے ساتھ قبر کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے یعنی علیین میں صرف حاضری ہو جاتی ہے فرشتے نام اعمال دیکھ لیتے ہیں پھر اللہ فرماتے ہیں صداب میرے بندے نے سچ کہا اور پھر وہ روح واپس آ جاتی ہے اس کا تعلق برزخ کے ساتھ قائم ہو جاتا ہے جی بات سمجھ میں آ گئی ان لفی نعیم بے شک ابرار لوگ نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے لفی نعیم یعنی اللہ کے عطا کردہ وہ انعامات ہوں گے یعنی ظاہر ہے کہ اس اس مقام پر پہنچنا ہی کامیابی کی نشانی ہے ال کے مقام پر پہنچنا یہ تو کامیابی کی نشانی ہے کہ یہ آدمی کامیاب ہو گیا تو جیسے دوسری جگہ آتا ہے جو آدمی جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہے اور جو جہنم میں داخل کیا گیا وہ ناکام ہے جہنم سے بچ گیا اور جن جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ فقد فاس تو وہ کامیاب ہے تو ان لفی نعیم نیک لوگ نعمتوں میں ہوں گے اندر تختوں پر بیٹھ کر نظارے دیکھیں گے اریک اریکا تخت کو کہتے ہیں تخت کو تو یہ نیک لوگ جنت کے اندر تخت پر بیٹھے ہوں گے اور نعمتوں کا نظارہ کرتے ہوں گے تعریف ان کے چہروں سے تعریف تعریف واضح ہوگی آیا ہوگی ان کے چہروں میں سے نغرۃ نعیم نہ ذرا کمن تر و تازگی انعیم نعمت ہوگی ان کے چہروں سے نعمتوں کی تر و تازگی واضح ہوگی نورانیت چمک دمک ہوگی اور انہیں پینے کے لیے شراب پیش کی جائے گی شراب جس پر موہر لگی ہوگی می وہ پیئیں گے اور مہر کس چیز کی لگی ہوگی ختام مشک کی مہر لگی ہوگی یعنی اس مہر سے مشک کی خوشبو آئے گی دوسری جگہ فرماتے ہیں پانی دودھ شہد اور شراب بہود کی نہریں جاری ہوں گی وفی کا فلی متنا اس بات میں فلیتنافس المتنافسون فلیتنافس چاہیے کہ رغبت کرے المتنافسون رغبت کرنے والے تو اس بات میں رغبت کرنے والوں کے لیے چاہیے کہ رغبت کریں ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے دنیا کے اندر کہ اس کا عقیدہ پاک ہو اس کے اعمال اخلاق پاکیزہ ہو تاکہ آئندہ ابدی زندگی میں یہ نعمتیں میسر آ سکیں یہ شراب قہور نصیب ہو حقیقی کامیابی یہی ہے اسے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان انیتا سنو اللہ کا سودا بڑا مہنگا ہے اور خدا کا سودا جنت ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اللہ تعالی نے دنیا میں ایمان والوں کے مال اور جانیں خرید لی ہے اس کے بدلے اللہ انہیں جنت عطا کرے گا جب جان اور مال اللہ کے راستے پر لگائے گا جہاد کرے گا اللہ کے احکام کی تعمیل کرے گا حقوق ادا کرے گا فرائض انجام دے گا انصاف کرے گا ظلم نہیں کرے گا ہر قسم کے پاکیز کی اختیار کرے گا تو اس کو کامیابی نصیب ہوگی یہ خدا کا سودا ہے جو بڑا مہنگا ہے اس میں جان اور مال کھپانا پڑتی ہے ومیز تسنیم و میزا جوہو من تسنیم اور اس میں ملائی جائے گی تسنیم ومیزا اور اس میں ملائی جائے گی یوز کون میں رفیق مختوم اس شراب میں ملائی جائے گی من تسنیم تسنیم تسنیم کسے کہتے ہیں اگلی آیت میں اس کی وضاحت ہے آئین یشربو بےحل وہ ایک چشمہ ہے یشربو جس سے مقرب لوگ سیراب ہوں گے جس سے مقرب لوگ سیراب ہوں گے یہ خاص قسم کی شراب ہوگی دنیا کی شراب اس پر س نہیں کریں گے یہ خاص قسم کی جنت کی شراب ہے جو لوگ مجرم یعنی بنندگار ہیں ان کا حال کیا ہے مین جو, یعنی جو ایمان والے ہیں کانو یزح تو وہ ان پر ہنستے ہیں از مرو بھیم یا تغ اور یہ مذاق اڑاتے ہیں وہ از مرو بھیم اور جب یہ لوگ غریب لوگوں کے قریب سے گزرتے ہیں مر رو ان لوگوں کے قریب سے گزرتے ہیں یا تغ <مَزُون> تو آپس میں آنکھوں سے اشارے کرتے ہیں جیسے دیکھو یہ پھٹے پرانے لباس والے جنت کے والی جا رہے ہیں نہ ان کے پاس کھانے پینے کا سامان ہے نہ ان کے پاس سواریاں ہے مالی حالت نہایت کمزور ہے اور دعویٰ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہیں یہ مجرموں کی پہلی صفت بیان کی کہ وہ لوگ ایمان والوں پر ہنستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں وَإِذًا قَلَبُوا إِلَى قَلَبُوا اور ادن قلبو اور جب یہ لوٹتے ہیں الام اپنے گھروں کی طرف ان قلب فک بلا اہلی من تو باتیں بناتے ہوئے لوٹتے ہیں با بناتے ہوئے لوٹتے ہیں باتیں ہوئے فقی فکاہک اس کے معنی خوش تبعی کرنا مذاق اڑانا ٹھیک ہے لون <لَبَالُون> اور جب یہ لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں قالو تو کہتے ہیں ان بول لون <لَبَالُون> یہ تو گمراہ لوگ ہے جو جنت کی تیاری کر رہے ہیں یہ تو گمراہ لوگ ہے یہ کفار کی دوسری صفت اللہ آگے جواب میں فرماتا ہے ومہ ارسلو فزین وما ارسلو اور نہیں بھیجے گئے علیہم ان کے اوپر حافظین نگران او علیہ حافظ اور ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے یعنی ان کے اوپر فرشتے مقرر ہیں جو یہ کرتے ہیں یہ سارا کچھ لکھا جا رہا ہے اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی نگران نہیں بھیجے گئے کوئی نگران نہیں مقرر تو آگے اللہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا آنے والا ہے فلی ایک دن ایسا آنے والا ہے اللہ منو جو لوگ ایمان لائے مین الکاری یو وہ کفار پر کافروں پر ہنسیں گے تو ایک دن ایسا آنے والا ہے جو لوگ ایمان لائے تو وہ کفار کے اوپر کافروں کے اوپر ہنسیں گے جس طرح دنیا میں کوئی کسی کے اوپر ہنستا ہے تو اس پر ہنسا جاتا ہے تو جس طرح کافر دنیا میں مسلمانوں پر ہنستے ہیں مذاق اڑاتے ہیں تو آنے والے قیامت کے دن مومن کافر پر ہنسیں گے یہ مومنین مومن کی انظرون پر بی کے نظارے کرتے ہوں گے ما کیا کافروں کو بدلہ دیا جائے گا یفعلون اس کا جو وہ دنیا میں کیا کرتے تھے کیا کافروں کو بدلا دیا جائے گا اس کا جو وہ دنیا میں کرتے تھے یعنی اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کی تحقیر کی جائے گی ان کے اوپر ہنسا جائے گا کہ دنیا کے اندر جو تم نے کیا اب دیکھ لو کیا ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اب اس کا مزہ چکھ لو اب انجام آپ کے سامنے ہے کیے ہوئے کا بدلہ اس کو مل رہا ہے بات سمجھ میں آ گئی کہ سورت المتفین مکمل ہو گئی جی آگے سورت النشقاف ہیں ان انشاءاللہ کل کریں گے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی